اور بے شک میں بہت بخشنی والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور آمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا